آپ میری بجٹ تشریف شرما ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ, کہ یہ کیسے ہوگی اقدار کرتے ہمارے اوپر کہ وہ نہیں آ سکتے یہ ہے وہ طرح کی باتیں کہتے تفریح سے بات ڈال ہے اور دوسرا سوال یہ کہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آس مبارک دکھایا جائے گا اس کو تشریف لاتے ہیں جی دیوا بھائی پہلے آپ کا جو سوال تھا اس کی تو سمجھ نہیں آئی آپ کے مائک کی آواز زیادہ ہے اس میں شور زیادہ ہے آپ کی اپنی آواز کم ہے مائک کی زیادہ ہے پلیز ایسا کوشش کریں کہ وہ سپیکر کو تھوڑا سا کم کریں لیکن آپ اونچا بولیں دوسرا سوال تو میری سمجھ میں آیا ہے کیا سرسوں کا اکثر جو ہے وہ یعنی قبر میں نظر آتا ہے تمہیں بھائی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود قبر میں نظر آتے ہیں حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں صحیح بخاری کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرمایا کہ مرنے والے سے تین سوال ہوتے ہیں من ربوں کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے اور تیسرا سوال ہوتا ہے ما تقولو فی حد کے حاضر لگے تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے کون کہا کرتا تھا اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اب ہاضہ کا جو اشارہ ہے یہ کسی مسلک کسی جماعت والے سے پوچھئے کہ حاضر کے لیے قریب کے لیے یہ جو اشارہ ہے یہ بنایا گیا ہے اس کو کہتے ہیں جو قریب ہو سامنے ہو لہذا فرشتوں کا یہ کہنا کہ اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا تو جب وہ وہاں نہیں آئے تو اس شخصیت کے بارے میں کہنا کیا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم مرنے والے کے سامنے قبر میں تشریح لاتے ہیں اور مومن جو ہے وہ دیکھ کے پہچان کے عرض کرتا ہے یہ میرے آکا ہیں اللہ کے محبوب ہیں منافق جو ہے وہ کہے گا ہا ہا لا ادری ہائی افسوس میں نہیں جانتا جیسا لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا مولوی کہتے تھے میرے جیسا میرا کہہ دیتا تھا مولوی کہتے تھے کہ وہ قبر میں نہیں آ سکتے میں بھی کہہ دیتا تھا تو میں جیسا لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا اور عاشق کے ساتھ کہے گا یہ تو میرے محبوب ہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ میرے آقا قبر میں تشریف لائیں گے مجھے پہلے ہی پتا تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا جب آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ محترمہ رونے لگی تو آپ نے فرمایا روتی کیوں ہو کہا حضرت آپ کا آخری وقت ہے مجھ سے جداؤ رہے تو رو کیوں نہ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر رو نا اگر میرا آخری وقت ہے تو پھر آج رات میں آکا کا دیدار کروں گا جا کر یہ تو خوشی کی بات ہے اور یہی بات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ جب آپ زخمی ہوئے تو گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رونے کا وقت نہیں آج میں آقا کریم صلی کا دیدار کروں گا ان کے صحابہ کا دیدار کروں گا لہذا یہ خوشی کا وقت ہے تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم نوازی فرماتے ہیں ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں اور آج کا یہ مسئلہ سمجھنا بالکل آسان ہو گیا ہے کہ جیسے ایک, ہر گھر میں ایک آدمی بات کر رہا ہے چاہے پاکستان سے چاہے امریکہ سے چاہے برطانیہ سے چاہے عرب سے خبریں پڑھ رہا ہے یا بات کر رہے یا کھیل رہا ہے تو پوری دنیا کے گھروں میں وہ نظر آ رہا ہے تو میرے بھائی یہ سائنس ہے سائنس یہاں تک پہنچ گیا تو کروڑوں سال بعد بھی سائنس میرے آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پات کی دھوڑ کو بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدمان اور نالین پاک پہنچی وہاں سائنس کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ انشاء اللہ ضرور برد ہر خبر میں تشیل آئیں گے مومن ان کو پہچانیں گے اور آکا کریم سب کے ہارون آگے ہونے کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے الفدا